کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے اور تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے, بگر انسان عجیب مخلوق ہے